بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح آيات تين شار أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ان اجل تم تم ایمان تقوا اور نبی کی اطاعت یہ اسباب مغفرت ہے ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا بے شک اللہ تعالی کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے جب آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے یعنی ایمان لے آؤ گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تلف کیے ہیں وہ معاف فرما دے گا آیت ساتھ وَإنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا قوم کو بار بار مغفرت کی طرف بلایا مگر وہ اس نعمت سے بھاگتے رہے جب مغفرت کی طرف نہیں آئے اور نہ ان کے آنے کا کوئی امکان ہے تو پھر ان کو اپنا عذاب دکھا دے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت بیان فرمائی ترجمہ اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں مغفرت عطا فرمائے یعنی معافی اور بخشش سے نوازے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بہت بڑا تکبر کیا آیت دس گیارہ بارہ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ <أَنْهَارًا> حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور ساتھ استغفار کے عظیم فوائد اور ثمرات بھی بیان فرمائے مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی پانی جو انسان کے معاش کے لیے روح کی طرح ہے اس کا مکمل نظام درست ہو جائے گا ہر طرح کی اقتصادی ترقی نصیب ہوگی خاندانی نظام مضبوط ہوگا بانج پن کی بیماری دور ہوگی زرعی اور ماحولیاتی ترقی ہوگی پھل سبزی غلہ ہر چیز وافر نہریں جاری ہوں گی دریا اور نہروں کے بے شمار فوائد ہیں ترجمہ بس میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو یعنی مغفرت بخشش اور گناہوں کی معافی مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ آسمان سے تم پر دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا یعنی اتنے لمبے کفر اور اتنے زیادہ گناہوں کے باوجود اب بھی اگر تم اپنے مالک کے سامنے جھکو گے اور اس سے توبہ استغفار کرو گے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے گا اور ایمان و استغفار کی برکت سے وہ قحط سالی جس میں تم برسوں سے مبتلا ہو دور ہو جائے گی اور اللہ تعالی موسلا بارش برسائے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں گے غلے پھل میوے کی کثرت ہوگی جانور موٹے صحت مند ہو جائیں گے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور عورتیں جو کفر اور گناہوں کی نوسط سے بانجھ ہو رہی ہیں وہ بیٹے جنے گی غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے عائش و بہار سے بھی وافر حصہ ملا جائے گا کفر اور گناہوں کے برے اثرات سے ہواؤں کا نظام بادلوں کا نظام زمین کی زرخیزی کا نظام صحت اور خاندان کا نظام پانی اور محولیات کا نظام سب بگڑ جاتے ہیں جبکہ استغفار کی برکت سے یہ سارے نظام ٹھیک ہو جاتے ہیں آیت اٹھائیس رب اغفر لی والی والی دخل بیتی والمؤمنات ولا تزد الظالمین تبارا حضرت نوح علیہ السلام کا جامع استغفار اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے ساتھ ایمان قبول کرنے والوں کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے رب فلی ولولیدیہ ولیمند مبمین ولکمن وولمنات اے رب معاف کر مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو قرآن مجید کا بیان فرمودا ایک اور استغفار